باب من رفا سو بالعلم یہ باب ہے دربیاان ذکر کرنا اس عالم اور مفتی کا جو کہ رفاصو تحوب بالعلم بآواز بلند علم کی بات کہے رفاس ہو تو اونچا کرے اپنے آواز کو بال علم کے ساتھ لذمت یہ ہے تو معنی یہ ہے کہ اس بات رف اور سوت بآواز با بلند علم کی بات کرنا یہ باب کا ترجمہ ہے حاصل اور مقصد باب یہ ہے کہ کسی مسئلے میں یا کسی مسئلے کو بآواز با بلند بیان کرنا یہ جائز ہے بس. امام بخاری رحم اللہ اس باب سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ علم کی بات اونچے آواز سے کہنا یہ جائز ہے بوقت ضرورت بلند آواز سے بات کرنا یہ جائز ہے آپ حضرات کو یہ چار باتیں ہم نے کتاب علم کے ابتداء میں سنائی تھی کہ امام بخاری کتاب علم کے مقاصد میں آداب معلم آداب متعلم فضیلت علم اور فضیلت اہل علم امام بخاری بیان فرما رہے ہیں یہ حدیث جو ہے آداب معلم میں سے ہے کہ معلم اپنے احباب کو سمجھانے کے لیے بلند آواز سے بات کہہ سکتا ہے اچھا یہ تو باب کا ترجمہ تھا اب مقصد الباب کیا ہے امام بخاری رحم ملا نے باپ کو کیوں لائے ہیں؟ اس باپ کے لانے کا مقصد امام بخاری علیہ رحمت کا کیا ہے اس کے کئی وجوہات معجسین ذکر کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلاۃ السلام کی ایک صفت آپ نے شمال نبی علیہ السلام میں پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی میں بھی شمال میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام لم یقن صحابن فلاسوا کے نبی علیہ سلاد والسلام بازاروں میں چلا کر بات نہیں کیا کرتے تھے لم یقن صحابن کہ آواز بلند کرنا یہ نبی کی عادت مبارک نہیں تھی بات سمجھتی ہوں اب یہاں یہ سوال ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز بلند سے بات نہیں فرماتے تھے اور حدیث میں بھی آتا ہے صلاح آنند ولا ولا مجھے لالت بھیجنے والا گالی گلوچ دینے والا اور اونچی آواز سے بات كرنی اونچی اور شور مچانے والا اللہ نے مجھے نہیں بھیجا اب یہاں صحاب تو اس کو کہتے ہیں کہ آواز بلند ہو کسی چیز پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے بات نہیں فرماتے تھے اب یہ سوال ہے کہ کیا اگر ضرورت پڑ جائے علم کے مسئلے میں تو وہاں بھی آواز اٹھانا نہیں ہے فما میں بخاری آپ کو فرق بتاتے ہیں ایک صاحب ہے ایک رفع ہے ان دونوں میں فرق صحاب صحر سے شور مچانا بلند آواز سے بات کرنا بازاروں میں لاہو لب میں فضولیات میں یہ گناہ ہے اور یہ نبی علیہ السلام کی صفت نہیں اور نہ کسی عالمی ربانی کے ساتھ یہ زیب ہے یہ مناسب ہے ایک ہے رف سوت بل علم بالعلم یہ صحاب کے مقابل یعنی اس کی موافق نہیں ہے وہ اس کی ضد ہے خلاف ہے رف سوت بالعلم جو ہے یہ جائز ہے ویسے بلا ضرورت آواز اونچے کرنا یہ جائزہ نہیں ہے میں کرنے والا چلانے والا چلانے بازار میں بلا ضرورت آواز کو اٹھانے والا میں نہیں ہوں یہ اس لیے یہ تو خصیص لوگوں کی عادت ہو ایه ہوا ایه ہوا یہ تو خصیص لوگوں کا کام ہے شرفا کی عادت نہیں ہے لیکن اس سے یہ بھی لازم نہیں ہے کہ اگر صحاب لسو نہیں تھے تو بالکل آواز اٹھانے کی جائز نہیں ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے مطابق واقعی جی سے آواز اٹھا دیس <تصفح> میں یعنی علم کے مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آواز ہو ضرورت, ضرورت کے وقت بلند آواز سے آپ باتیں فرما دیتے اس لیے کہ نبی الخی سے آتا ہے کہ نبی علیہ السلات السلام نے بولد آواز سے یہ فرمایا کہ وہی تو اونچی آواز سے بات کرنا گنا نہیں ہے ضرورت پڑے تو اونچی آواز سے بات کہہ سکتے ہو ایک بات شاور اللہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن اس امام بخاری باب من رقاصوت بالعلم سے ایک دفیہ ایک وہم کا اضالہ کرتے ہیں وہ وہم یہ ہے کہ پرانے عظیم سر لقمان کی ایک ایسی وہم پڑھتا ہے پرانے عظیم میں آتے کا سعود الحمید اپنی آواز کو پست رکھیے اس لیے کہ ناپسندیدہ آواز جو ہے اللہ کے ہاں وہ آواز بدل کا ہے تو گوئے کہ بلند آواز سے شور مچانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اب جب وہ میں سو آواز کو پست کرنا ہے تب سے یہ معلوم ہوا کہ بھائی پست آواز جو ہے یہ آداب میں سے ہے اور آواز کو پس نہ کرنا اونچی ہر انداز سے بات کرنا یہ گنا ہوگا تیمام بخار نے فرما رفا سو تو بالعلم ہے ضرورت کے وقت علم کے لیے سمجھانے کے لیے آواز بلند کرنا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے یہ آزاد کے خلاف نہیں ہے اب سمجھ گئے گوئے کہ ہر پس آواز یہ پسند نہیں ہے بعض بلند آوازیں پسند ہیں وہ کیا ہے دین کی نسبت سے جو آواز ہو وہ بلند پھیلی پڑے گی آزاد آپ دل پڑے آزان جو ہے مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر ایسا اللہ اللہ پڑے نہیں وہاں تو آواز بلند ہے تو اسی طرح علم کی بات با آواز بلند کے نا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. تو وہ آتا تھا باب من رفا سعت علم سے اس کا جواب ہو گیا فی الاسواق باب مر رفاسوت بل بالعلم سے اس کا جواب ہو گیا ہے کہ ہر آواز بلند گناہ نہیں ہے بلا زر جو آواز ہو تو گنا ہے یا وہ کمانے بازار میں بلا ذرا اور چیخنا ورنہ حدیث میں آتا ہے شمال ترمیزی میں بھی پڑیں گے ان شاء اللہ حدیث مبارک ہے حکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرا وجو نبی علیہ السلام مسا بیان کرتے وقت آواز آپ کی بلند ہو جاتی تھی چہرہ مبارک جو تھا مسی کی وجہ سے سرخ ہو جاتا تھا یہاں تک کہ یہ جو رجے ہیں یہ بھی نمایاں طور پر نظر آنے لگ جاتا ہیں بات سمجھ گیو اور کبھی کبھی ایک ہاتھ کے دوسرے ہاتھ کی بھی کرتے و ذرا بھیا والا یہ آپ سمجھ گئے ہو تو باب من رفاص ہو بالعلم امام بخار رحم اللہ نے باب قائد کر دیا چلو <تصفح> حدیث کا ترجمہ یہ ہے ابو نعمان فرما کے حدسنا ابو اوانطان بشن ان یوسف ابن ماحق کے. یہ ماحق کے بارے میں علماء محدثین دو باتیں لکھتے ہیں یا تو یہ ماہک جو ہے یہ یوسف کے والد کا نام ہے یوسف ابن ماحق حقہ غیر منصلف اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ماہک جو ہے یہ یوسف کی ماں کا نام ہے یوسف ابن ماہک یعنی یوسف جو کہ ماہک کا بیٹا ہے اور مہک اس کی مک ایک بولئے کہ والد کا نام ہے دوسرا والدہ کا نام ہے عبداللہ نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرت انصاف لفظی ترجمت یہ کہ تخلف پیچھے رہ گئے ہم سے نبی علیہ السلات فی صفرتن ایک سفر میں سافر جو ہم اس سفر کو کر رہے تھے دیکھیے علماء کرام صلی مت یہ ایک سفر تھا جو صحاب کرام کر رہے تھے یہ سفر کون سا سفر تھا وہ کہاں تھا اس کے متعلق بہت سے قولے ہیں سب سے آسان قول یہ ہے کہ صاف کرنا تھکل پان نبیوں کی سفرتن سافرنا ایک سفر تھا اسفار میں سے جو ہم نبی علیہ السلات السلام کی ماحیت میں گزار رہے تھے یعنی چل رہے تھے ان کی کوئی ضرورت نشتے نہیں ہے البتہ بعض کا قول یہ ہے کہ یہ وہ سفر ہے جب نبی علیہ السلاۃ مکہ سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور یہ رائے بن القضاء کا سفر ہے امرۃ الخا یاد ہے نا ایک تو نبی علیہ السلام عمرے کے ارادے پر گئے تھے وہ تو ہجلی پانچ تھی نا اور جب عمر قضاء کیا تو چھ ہجلی پر آپ گئے واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے توجہ کرو بھائی نماز کا وقت تھا یہ میرے خیال میں آپ نے ترمیز شریف یہ ہے جس پر یہاں بھی باب ہوں وید اللہ کاغر امام ترمیز نے باب ما جا کی وید اللہ کاجر انداز وہاں باب ہے امام ترمیز کس سفر پر ہیں تو وہاں سے بھی آپ نے یہ بات پڑھا ہے صحابہ سام جب واپس آ رہے تھے نماز کرتے ہیں اب یا زور کا تھا یا اصل کا تھا تو اس جماعت میں بعض افراد ایسے تھے جن کا وضو نہیں تھا تو انہوں نے بطور ادب اور احترام جلدی سفر کیا آگے نکلے کہ بھائی نوی علیہ السلام ہمارے انتظار نہ کرے آپ کو تکلیف نہ ہو ہم آگے جائیں اور اپنا اپنے آپ کو نواز کے لیے <تصفح> تیار رکھیں <تصفح> جب آپ آئیں گے تو ہم تیار رہیں گے وقت ظاہر نہیں ہوگا جب یہ آگے ہوئے تو بھئی کیا ہوا کہ انہوں نے وزو میں تعجیل کی بوج عجرت ان کی ایڑیاں خوش کرے گی ایڑیاں ایڑیاں نہ یہ خوش کرے گی نبی صلاحت السلام, السلام نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا وہی لون بل آپ کا بھی میرا ہلاکت ہو ان ایریوں کو جو کہ وضو میں خشک رہ جائیں ان کے لیے تعظیم ہوگا وضو کو مکمل کیجیے اب ایمان کرمیمی جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں نا تو وہ اس میں لاتے ہیں اپنا اپنا انداز ہے نا لیکن آپ کو پتہ ابن حجر کہتا ہے کہ فف البخاری بھی تراجم ہے اگر امام بخاری کا علم دیکھنا ہے تو تراجم دیکھو اب امام بخاری کہتا ہے کہ رب باب من رفاس ہو بالعلم سمجھانے کے لیے علم کی بات میں آواز بلند کرنا گناہ نہیں ہے مناسب ہے نبی علیہ السلام نے بلند آواز سے کہہ دیا وی عمل آتا ابھی اختیار تو اور چیزوں سے بھی ثابت ہو سکتا ہے تو من وفاس ہو تو اسی امام بخار یہ مسئلہ ثابت ہو گیا بات سمجھ گئے ہو اب افسل کی ترجمے کی طرح متوجہ ہو جائیں فی آف رات انصاف راہ جرا اب یہ بھائی ابھی کیا معنی میں نے کیا تھا پیچھے رہ گئے تھے ہم سے نبی پاس یہ تو لفظ ہے نا لیکن یا یہ نہیں کہنا ہم نے تخلفاً الم نبی صلی اللہ ہم آگے نکل گئے نبی پاک سے ایک سفر میں کہ پیچھے رہنا فن نہیں کرتا ہے پیچھے رہ گیا ہے اور وہ خود ہنس رہا ہے کہ میں نہیں ویسے تصور ہو گیا ہے کہ پیچھے رہنا مناسب نہیں ہے آپ تم باقی ہو تو فیاض پیچھے رہ جائے تو یہ خوش ہوگا کہ ملامت ہوگا ہوا کہنا ملامت ہوگا تو پیچھے رہنا مناسب میں مانا علمی کرا صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگے چلے گئے نبی علیہ السلام سے ایک سفر میں جو ہم سفر کر رہے تھے تو پہنچ گئے ہمیں نبی پاک ادرک نا لاندی کرو وہ پختوتا نظام ناگر کہنا ہوا نا? نبی علامات اسلام تک کیا ہوگے پہنچ گئے وقت ارحت نسلا اللہ دیکھو ارحت نسلا بھی ہے ارحت نسلات بھی ہے تغریم کو ارحت نسلاتا ہم نے نماز کو پیچھے کر دیا تھا پیچھے لے گئے پچھلے ہم نے نماز کو پیچھے کر دیا تھا ٹھیک ہے نا یا ارح کا نسولا تو ارحق نہ سولہ ار حق نہ سلا ہم نے نماز کو پیچھے کر دیا تھا اب مانا ارحق سلا تو ہم پہ نماز کا وقت تاجر سے آ گیا تھا اور ہنسنا ہو تو اصلا تو مرفول ہو جائے گا ہم نے نماز کو پیچھے کر دیا اور حقاً سلا تو ہو جائے گا تو مرفو فائل ہو جائے گا تو کیا معنی ہم پہ نماز کا وقت آ پہنچا گا تازی سے تو گوئی کہ ہم پہ نماز کا وقت آ گیا تھا نا, نا توزو اور ہم وضو کرتے تھے فجالنا ہم شروعے کیا مانا نم سو الا پانی مل رہے تھے اپنے پاؤں پر یہ مس اپنے معنی پہ نہیں ہوگا کہ تم مسیح کا معنی کیا کہمرار دل مبتلا کہ اپنے در ہاتھ تو کسی عضوے پر پھرو اس کو مسکے تھے امراض یج لیکن یہاں غسل خطیب مراد ہے اب غسل خطیب سے تاثیر بل کی ہے وہ ہے کہ کی کیا مانا نہ غسل تام تھا نہ مس تھا مس مانس تھا سمجھ گم سو اللہ ارجلنا ہم کیا مانا پانی ڈالتے تھے اپنے پاؤں پر مس کرتے تھے تم رات اس مسئلے سے کیا ہے تھوڑا پانی استعمال کرنا جیسا چل کے انداز سے خفیفہ ہم کی انداز سے اپنے پاؤں کو دھو رہے تھے جیسے کہ مساوتی ہے پنازا بی آزاد سو نبی علیہ السلام نے آواز دیا ہمیں اپنی بلند آواز سے اور فرمائے ہلاکت ہو ایڑیوں کو مینم ناری آگ سے تو مان لانا کیا کرو گے یا تو یہ مان ہلاکت ہو ایڑیوں کو آگ آگ جہن للمقصرین سے للمقصرین من للمقصرین مقصری نل آکا بلند نارے ہلاکتوں کو تقسیم کرتے ہیں کمی کرتے ہیں ایریوں کے دونوں دونے میں ملنارے آج سے ٹھیک ہے وہ لم لے مقدری نل آکا تو ان کو جو کہ کوتا ہی کرتے ہیں آقا کیڑیوں کے دونے میں مرتے ان فرمایا اوسلا سن فرمایا آواز دو مرتبہ دیا آپ نے یا تین مرتبہ دیا آپ نے ٹھیک ہے بابا اب یہاں تو ترمیزی نہیں ہے ترمیز میں آپ نے کہا تھا لوزوا گزو کو کام کیا کرو کیا کرتے ہو تم یہاں پہ فنا تھا لاش ہو تمام بخاری نے پیش کر دیا یہ استاد تو شاگرد ہے استاد نے بڑی بات کہہ دی شاگرد نے چھوٹی کہہ دی کیا جام سمجھانے کے لیے آواز بلند کیستے ہو وسط کی آپ کیا کرو تو استاد اکٹھے ہو گئے نا تب مزہ کرتا ہے اب یہاں پہ دیکھیے بھائی کرمیزی شریف میں آپ یہ حدیث پڑیے کیسی ہے تعلق ہو اور یہ دور سے چمکتی تھی اب تو چمک چمک تو بلک چمکتا ہے کیسے چمکی واہ طلوہ کشبی ہے جیسے چمکدار چیز دور سے نظر آتی ہے تو وضو کے آزار میں خوشک چیز دور سے نظر آتی ہے آپ سمجھ گئے تم جب پاؤں دھوتے ہو تو خوشک جگہ دور سے نظر آتی ہے تو طلوح بالکل ظاہر تھی لم یا مست حلم کرنے کے ہے آتے ہیں اس کو پانی نہیں پہنچا تھا حضرت فرمائے آپ کا اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ویل سے کیا مراد ہے سب سے اچھی اور بہتر بات یہ ہے کہ ویل یہ کلمہ میں ہے یہ زجر کی بات ہے جیسے ہم کہتے فلاح کو حالات ہو بات نے فرما دیا کہ ویل اس کو حالات ہو دوسری بات یہ ہے کہ ویل اسم الادی فرمار ہے یہ جہنم میں ایک وادی ہے اس کا نام ہے بادری واقع ماتے سیوتی کی کتاب میں ہے وادی یس طیز من جانم کل سب جانم ایک وادی کا نام ہے خود جانم اس سے ہر روز ستر مرتبہ پنامہ دی ہے لیکن وادی رواج وہی فتم والی رواج جو ہے یہ اس کو علماء الیکا ہے یہ کمزور رواج ہے بہرحال ارجلنا فنا فجالہ ترجمہ ہو گیا پھر شریف آپ نے پڑھی ہے یہ حدیث ہو گئی ہے صرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کو آپ نے پاکٹ بک میں لکھ لیجیے یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ وظیفہ رجلین جو ہے یہ حصل ہے اس لیے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ رجلین کے وظیفہ مسا ہے اس جس طرح ہے, ہے تو لہذا یہ عطب ممسوخ پر ہے تو جس طرح وظیفہ تو راست مسا ہے اس طرح وظیفہ تو رجلین بھی مسا ہے یہ ادبی قائد ہیں ہم کہتے ہیں کہ ان حالتیں پاؤں کی دو حالتیں ہیں ایک حالت ہے بصورت انتخاق بصورت خف کہ آپ نے پاؤں کو خف پہنا ہے موزے پہنا ہے اس صورت میں وظیفہ سر المس ہے ایک صورت ہے اس حال میں کہ مجردین ہو خارل اس صورت میں کیا ہے یہ رسل ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ پم سہو گرو سے کم ارجلی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یہ جر جوار ہے یہ موافقت ما قبل کی بنا پر ہے اور جر جوار سے اس بات حکم اس بات مسائل نہیں ہوتا ایک بات ٹھیک ہے بھائی دوسری بات یہ ہے کہ ارجل کم یا پھر جو ارتس ومسہ گروز ارجولی کم تو کہ یہ ہے کہ ان نل قراض پورے اب قرآن کانب منظر سے اگر ایک کرا ایک رس قرات دو کراطوں پہ پڑی جائے تو ہر ایک قرات مستقل حکم پہ ہے تو ارج کم ہو تو اصف مقصولا پر ہے ارج کم ہو تو اطف مقصوحات پر, پر, پر ہے تو ارج کم اذا کا نزلے وہ یعنی نارے کے خب پکے جب اس پر کیا ہو مسئلہ ہو کیا لیکن حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وضی فصول ال ہے اس لیے کہ تھوڑی سی جگہ رہ گئی تھی تو حضرت نے فرما لن لے اگر پورے پاؤں کو چھوڑ دیا جائے تو پھر کیا حکم ہوگا ماں سمجھ گئے ہو ان شاء اللہ مسئلہ حل ہو گیا چلو امام بخاری رحم اللہ قرماتی باب و قول المحدث دیکھو یہ محدث ہم پہلے لکھے چکے ہیں کہ محدث ہر اس شخص کو کہتے ہیں یحدث حادث وغیرہ ہو جو کہ کسی دوسرے آدمی کو مسئلہ بتاتا ہے بیان کرتا ہے اس کو یہ ہو اس کو محدث کہتے ہیں سبحان اللہ. حاشی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ محدث ہر اس ساسو کہتے ہیں کہ یشتغل ہو علم ایسا آدمی جو کہ مشتغل ہو بالحدیث نبی علیہ الصلاۃ السلام کے حدیث میں اس کو ہم محدث کے دے تو سب لوگ محدث ہیں تو کوئی کوئی اس میں محدث کبیر ہوتا ہے جو کہ بڑے بڑے محدثین کو استاد ہوتا ہے جیسے علامہ الو شاہ کشمیری المحدث القبیر اس کا لقب تھا بڑے محدث ماشا میرا اپنا ایک ذاتی تجربہ ہے آپ کو کہہ دیکھ لا یا کل یہ قید ہے علم تمہیں ایک کچھ بھی نہیں دے گا جب تک کہ تم نے اپنی پوری جان کو علم کے لیے پروان نہیں کیا تو انور شاہ کشمیری رحم اللہ یا جو ہمارے قادرین علماء گزرے ہیں اللہ پاک کر باہ کر با رحمت ناز انور شاہ کشمیری صاحب بالکل ضعیف اور کمزور ہو گئے تھے کتاب بھی بیٹھنے لیٹنے اور بیٹھنے میں بھی, بھی نہیں پڑھ دیکھ سکتے تھے تو دوزان ہو کر اس سرکون دہ ہو کر مطالعہ <تصفيق> اللہ میں شبیر احمد فرماتے رحم اللہ میں گیا میں نے کہا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں میں قری سے تھا تھا. آپ سمجھ گئے ہو؟ تو ابھی میں, تو میں نہیں کہہ سکتا فسٹ میں کہہ سکتا ہوں ہمارے علماء و طلبا کے ہے مطلب ہے کہ ملاد طالب فارما ملا تعلیم تو پلی طے پر مان مرشن کر یعنی مولوی ہو یا طالب علم ہو ان کی یہ حسرت ہوتی ہے کہ ہم کب فارغ ہوں گے کہ ہمارے سامنے کتاب نہ ہو مطالعہ بھی نہ ہو کچھ نہ ہو ہم اس طرح گزاریں گے یہ وقت کب پارے لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا وقت اللہ ہم کے کبھی بھی نہ لائے کیا ہماری رشتہ ہمارے رشتہ کتابوں سے ٹوٹ جائے میں سمجھ گئے ہوں تو محدث محدثین کی کے کیسوں کہتے ہیں المشغول بالحادث نبوی صلی اللہ ابھی اتنا جامع تاریخ ہے اگر تم پڑھاتے ہو تو آپ محدث ہیں اگر آپ پڑھتے ہیں پھر بھی محدث ہیں اگر آپ مطالعے بھی کرتے ہیں تو مشتغل بیل میں نبوی تو ہیں نا آپ تو اچھی گل ہے چنگی گل ہے اب یہ جو باب ہے امام بخاری قول محدث جو بیان کرتے ہیں اس میں امام بخاری صرف ایک چیز آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اصطلاعی محدثین طریقے محدثین مختلف ہیں ایک قراءت قراءت الشیخ ہے ایک قراءت عالت الشیخ ہے حراعت الشیخ ایک قراءت آلس شیخ دوسرا نقل نقل حدیث کا طریقہ ہے اخبارانہ و امبانا وہاں و, و سمی کیا ہے طریقہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قول قراءت الشیخ بس یہ ایک طریقہ ہے قراۃ الشیخ اس کو کہتے ہیں کہ شیخ پڑتا ہے اور طلبا سنتے ہیں اس کو قراۃ الشیخ کہتے ہیں ایک ہے قراعت عالت شیخ اور قراعت اعلی شیخ یہ ہے کہ طالب علم پڑھے اور استاذہ سنیں اب محدثین کے ہاں اس بات پہ اختلاف ہے کہ قراعت الشیخ بہتر ہے اور کہ قراعت اعلی شیخ بہتر ہے تمام محدثین فرماتے ہیں کہ کرات الشیخ یہ بہتر ہے امام مالک رحمہ اللہ کا مسئلہ کیا ہے کہ کراعت علی الشیخ یہ بہتر ہے ٹھیک ہے نا کراط علی الشیخ بہتر ہے کراط علی الشیخ اس کو کہتے ہیں کہ مارا استاد آپ کا بیٹا ہے بیٹھا ہے بیٹھا ہے, ہے اور مسنج جی حدیث پر متوجہ ہے آپ کی طرف اور آپ سنا رہے ہیں ایسے خراط آل شیخ کہتے ہیں اور یہ امام مالک رحم اللہ سے پوری ہے امام مالک رحم اللہ قراعت ال شیخ کے سائل نہیں تھی بلکہ خراعت عالد شیخ کے قائل تھی آپ کے بیچ ممالک ہیں نسخہ ٹھیک ہے کہ تم سناؤ استاد جی سنے یہ کیا ہے خرا عال شیر امام محمد رحم اللہ ہمارے جو تھے یہ امام مالک کی شادی تھی اور اما نے عجیب جملہ لکھا ہے کہ امام مالک کا تریسا خراط عالی شیر لیکن سر امام محمد کی خصوصیت یہ کہ یہاں خراط و ہے یعنی امام مالک نے جب امام محمد کو محتا امام مالک سنایا پڑا تو سنایا ہے سنا نہیں ہے کیا ہے سنایا ہے سنا نہیں ہے یعنی خود پڑھائے ہے امام محمد سن رہے یہ ہمارے امام محمد کے خصوصی ہے پکان امام محمد تلمیز امام مالک فلم ہوتا تو فرا شیخ و فراس علی شیخ کا فرق ہو گیا ہے اب دوسری بات یہ کہ دیکھو حد سنا ہے اقبر آنا ہے امب انا ہے ند انا ہے تو ہے آیا ان میں فرق ہے کہ نہیں ہے بادی کہتے ہیں کہ حد دسنا پھرا تو کا کمانا ہے اخبار آنا پھرا پہ کا کمانا ہے امامی بخاری رحم اللہ یہ باب ذکر کرتے ہیں اس نے اس باب کو لانے میں امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ حد صنا اخبرانہ انبہانہ سنیتو رویہ یہ سب الفاظ ان الفاظ میں باوجود ترا کے یہ متحد الحکم ہیں الفاظ ان کا ان کی زبان ہے لیکن حکم ان کا کیا ہے, ایک ہے. یہ الفاظ متراطف نے مانا باوجود طبائن الفاظ کے یہ متحد الحکم ہے سنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں اکرنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں ام بانا بھی آپ کہہ سکتے ہیں بھی سمیت اس لیے اب امام بخاری یہاں پہ سفیان اوینا کا قول پیش کرتے ہیں عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کا قول پیش کرتے ہیں امن آباد سے قول بھی پیش کرتے ہیں پھر اسی طرح حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ السلام نے ایک مسلم میں یہ فرمایا تھا کہ انبرونی فرمایا تھا اور ایک مسلم نبی علیہ اسی مسئلے میں حد سونی بھی فرمایا حجسونی ماہیا ازبرونی ماہیا اللہ, اللہ اللہ اللہ اے ترا جم الباری فک الباری تراجمل ایک حدیث کو ابھی دو زفر لا رہے ہیں ایک کسی حدیث کو باب اطر امام البق عربی بھی لاتے اور یہاں بھی لاتے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حدیثونی بسونی و اخبرونی یہ ایک معنی ہے الفاظ محتراط ہے اور ان کا معنی کیا ہے ایک آپ حدسنا بھی کہہ سکتے ہیں اخبرہ بھی کہہ سکتے ہیں امبانہ بھی کہہ سکتے ہیں نبانہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بابا یہ کیا ہے سفیان ابن سفیانہ کا قول ہے اور امام بخاری کا بھی یہی مقصد ہے دوسری بات ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام بخاری اس بات کو لا کر یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بخاری نے جتنی بھی روایتیں سب مسنت آتے ہیں ابن حجر نے کیا فرمایا امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری کتاب کے اندر جتنی بھی روایتیں کیا ہیں وہ سند آتے ہیں ان بات سرد کوئی بغیر سند کی نہیں ہے اور امام بخاری کیا روگی بھی اس طرف ہے کہ اخبرہ و نفانا کل رزال کے پیمانے واحد ہے اسی طرح آن آنا ہے آنا ہے روایت مان ان ہے وہ روایت جو کہ ان سے نقل ہو ان فلان ان فلان فلان فلان امامی بخاری یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ روایتی من آنا وہ میرے نزدیک مقبول ہے لیکن بھی شرط اول یہ ہے کہ رائے متلس نہ ہو شرط سانی ہے کہ سما ثابت ہو معلقہ یعنی امکان ام اب سمجھ گئے ہو تو وہ معنانا بھی میرے نزدیک کیا ہے معتبر ہے ہاں اگر راوی سقہ نہ ہو اور مدلس ہو لقا ثابت نہ ہو تو لا اعتبال المانت ہے یہاں پہ اور باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے بس یوں سمجھے باب قول المحدث حد ثنا یہ بات یہ تفصیل اس کے محدث کا قول کہ حد سنا مجھے فلاں بیان کیا اخبرنا کے دیا یا وہ امب انا کے دیا وہ قال لنا الحمیدی یو ٹھیک ہے نا اقل حمیدی حمیدی نے کہا کہ کہانا ابن اوینا میں ابن اویانا کے پاس تھا ابن جانتی ہوں سفیان ابن اویانا ابن اوینا سفیان ابن عوینا. تو میں تھا ابن اویانا کے پاس تو حد سنا وہ اکبرانا وہ امب انا یعنی حمیدی فرماتے میں سفیانہ کے پاس تھا وقالنا اور اس نے سفیان نے ہمیں کہا کہ حادث سنا ہو اکبرانا ہو امب انا سمیتو واحدا ہو وا ہدن یہ سب ہے کے معنی میں ہے ماتبا ما الفاظ ماتا الفاظ یہ سب متحد الحکم ہیں بس وقال ابن محسوس فرماتے ہیں حد تسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب امام بخاری رحم اللہ ابن محسوس سے یہ رواج نقل کرتے ہیں ان میں دو چیزیں آپ کو بتاتے ہیں ایک حدیث ایک حدیث کیا ہے ایک ہے اس رواج کو ابن محسوس فرماتے ہیں حد تسنا اس رواج کو ابن محسوس فرماتے ہیں سمیت تم امام بخاری فرماتے ہیں کہ حت سنا سمیت ایک ہے ون روایت ایک ہے پھر میں مسود حد سنا بھی ایک میں کہتا ہے تو دوسرے پہ سمی تو اگر سمی تو میں تراج سے مانوی ہو مانوی اگر ہوتا تو پھر سمیت حد سنا و روایت میں نہ ہوتا اور حد سنا سمیت والے روایت میں نہ ہوتا ہے تو کالبل مسعود حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واد اس حال میں کہ یہ تعریف ہے نبی علیہ السلام کی اس حال میں کہ آپ سچے سچا کہنے والے ہیں اور سچے مانے گئے ہیں جو چیز آپ نے نقل فرمائی ہے وہ سچی ہے آپ کہتے کال شکیت یعنی شکیت جو عبداللہ اللہ کے شاہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شف کہ عبداللہ, عبداللہ کہتا ہے کہ سمیت نبی صلی اللہ کل متقدار دیکھو ایک رواج میں حد سنا بھی ہے اور ایک رواج میں سمیت بھی ہے تو معلوم ہو کہ حد سنا و سمیت واحد آگے جاؤ وقال و بن الیمان حد سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث نے نبی اسلم تو حجیث سے بیان ابو العالیہ فرماتے ہیں عام ابن عباسم نبی صلی اللہ علم فی ما یروی انردی ابور انل نبی صلی اللہ علام عال ابوالعلیہ عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ما یروی ان ردی حما کے طرح دیکھو ابوالعالیہ نقل کرتے ہیں کس سے عمن عباسی ابن عباس نقل کرتے ہیں ان عن عن نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم تو, جو تو جو ابو العریت بھی آن استعمال کرتے ہیں ابن پاس آب بھی ہم استعمال کرتے ہیں انل من انتا منت ص فتح انل من انتا منت ص فتح کا نا سما ثابتن و لکھا ثابتن سیمان آنا سکھو سیمانسابت ہو بے شک موتر ہے ابل عالیہ آن جتنے آتا آن آگے جاؤ انجو آگے سیما یری آن رب ہی یا نظیر اسلام نقل کرتے انگی سے آپ ابھی آپ سبق سمجھ نہیں ہو؟ جس دن آدمی گھر کے آتے شا ہم شاہ رحم اللہ کی بات ہے ایک ذوق ہے مارے دس میں ساتھی ہو سکتا نہ مانے لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بتاؤں میں حامفی ہوں میں کون ہوں حامفی ہوں لیکن گل صاف یہ ہے کہ بخاری کو فصل بازنا چاہ فتل بازیا گٹ شافی مسلک ہے ابن حجر شافی المسلک ہے لیکن بخاری کو چاہیے نہیں سمجھے نہیں سمجھتے وہاں کا کوئی خطرہ سہار پار دلے میں بس نہ سنتے روب میل ممبر اب بس اصل میں داخل کتاب میں کرتا داخل آفا میں کے فل بدلے سٹ کرا ہوا دیر تک توجہ ہے آپ کی کال ابو حرطا عنبی عن صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فیم وکالبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نا اچھا یاروی ربی ایک وکالانس نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن, عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتابا رکھو تالا میں دیکھو آنس بھی فرماتے چیز یہ جربی ان پورا فرماتی جربی انربی ربکم تبارک میں سمجھ گیا علماء کرام اس ایک ایک مقصد یہ ہے کہ ان روایت میں آیا ہے یہ بات یہ روایتی معنانہ ہے لیکن راوی نقل کرنے والا کون ہے سکا ہے مدلس نہیں ہے اور لقا بھی سانہ ثابت ہے بس بس دیکھو امام بخاری ایک سٹ کر گیا ہے لیکن بہت بڑی سٹ کر گیا ہے سمجھتی ہو یہ مرسل نہیں مرسل روایتی مرسل حجت ہے مرسل کی تک کہتے ہیں مرسال ہو جس میں اسکاٹ کیا ہو راضی ہو دیکھ سوابی تابی کے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ کیا کہتے ہیں تو حجت ہے کہ نہیں ہے وڈا پول یہ ہے کہ ہجت ہے چمٹان کا پاس حکیم خواہ تو کیا ہے کہ کی نہیں ہو جا نا امام بخاری یہاں ایک بہت بڑی سٹ کر گئے کہ احادیث جتنی بھی نہیں نبی علیہ السلام السلام کو بواس جبریل ملے ایک جملہ فصل بینڈ لگا گا احادیث جتنی بھی نبی علیہ السلام کو بازتے جبریل علیہ السلام ملے, جبریل جبریل ملے, ملے سوائے چند ان رواج کے جو نبی علیہ السلام غیر اوپر اور برائے راست کا نام ہوا ہے اس میں واسطے جبریل نہیں ہے باقی سارے سارے حقیثیت واسطے جبریل ہیں لیکن بعض روایت میں نبی انرگ بھی ہی فرماتے ہیں یر یروی انرگ بھی عن ربی فرماتے ہیں اور بعض میں بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاد یہاں کوئی انرد بھی نہیں ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم بالسانی یا کوئی آنا نہیں ہے آن ربی نہیں ہے یا حسف واسطہ ہے حسف واسطہ ہے تو جا واسطہ حزف ہو وہ مرسل ہوتا ہے حزف واسطہ ہو تو مرسل ہوتا ہے تو حدیث جتنی بھی ہیں یہ سب مرسل ہیں سوائے ان روایتوں کی جو کہ نبی علیہ السلام نے براہ راست اللہ سے سنے ہے باقی سب باتیں جبریل ہیں لیکن اکثر باتوں میں حد سے واسطہ ہے تو گو کہ ایک قسم کے مرسل ہو گئے اور جب وہ ہو جاتے ہیں تو حدیث مرسل بھی ہو جاتے پوچھ لیں نہ پوچھ گیا نجاز پوچھ گیا نہیں مقصد مقصد یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے بات جبریل ملے ٹھیک ہے نا یعنی ان ربی ہی آپ روایت ربی سے فرما رہے ہیں تو جبریل کا ذکر نہیں ہے تو واسطہ حضف ہوا کہ نہ ہوا واسطہ حضف ہوا معلوم ہوا کہ اگر اخذ یقینی ہے تو واسط اگر حضر بھی ہو جائے تو وہ متبر رہتا ہے جیسے نبی علیہ السلام یہ نہیں فرماتی کہبریلا اللہ اللہ و جگوان ربی, ربی فرما دیا ہے نبی علیہ السلام رواج فرما اپنے رب سے تو گوئے کہ واسطے جیول حضف ہو گیا ہے تو ایک قسم مرسل ہو گیا ہے لیکن پھر بھی یہ کیا حجت ہے اگر یہ مرسل حجت ہے جہاں پہ افزین ہے سوا یتینی ہے تو معلوم وقت ایسا مرسل جہاں پہ آپ یتیم سوا ہوتا ہوتا بڑھتا برس یہاں بخار یہ بات بتا لو چاہیے اچھا جی ہر پڑھی ہے <تصال> اب یہاں پہ اس حدیث مبارک کا مقصد اور خلاصہ دو چیزیں آپ کو بتانا ہے ایک پیچھے امتحان میں آتا ہے تو اس دوسری بات کو پیچھے کر دیتے ہیں اس حدیث میں جو مسئلہ ہے امام بخار نے پہلے تعلیقات کے زور سے یہ بتا دیا کہ حد دس سنا ہو سمیت ہو اخبرنا ہو یہ کیا ہے ایک ہی ہے آج اس حجی سے بیان فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام, علیہ السلام نے بھی سواد کرام سے کجور کے بارے میں جب استفسار فرمایا تو ایک روات میں حجی بھی آتا ہے اور ایک روات میں اقبلونی بھی آتا ہے واقعہ ایک ہے سوال استفسار ایک ہے ایک چیز کے بارے میں سوال ہوا ہے اور اس کو نبی حج سے بھی فرماتے ہیں اور اخبرونی سے بھی فرماتے ہیں تو کوئی کہ حدیث اور اخبار ایک ہوا حد دسنا اور اخبرنا ایک ہوا امام بخاری کا اپنا ذوق ہے اور باقی اس کے مطالب جو ہے پیچھے دوسری بات پیش کر دیں گے ایک نمبر سے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا سنگیوین نے میرا شہجان شاہجہاں سن درخت میں ایک درد سے کو کتوارا ہوا جس کے پتے نہیں گرتے جڑتے کہ کی گرتے وسلم مسلم اور یہ جو ہے یہ درد جو ہے مسلمان کے مانند ہے وہ بعد میں انشاءاللہ بات, انشاء بات کریں گے حد سونی مجھے بتاؤ تو صحیح ماہیا وہ درخت کون سا ہے ابن عمر فرماتے ہیں اوقات ناصفی شجر بوادی لوگوں کی حقول لوگوں کا ذہن یہ فی شجر بوادی بیابان تم بھی بیا مند جنگلوں کے درختوں میں پڑ گئے کہ کون سا درخت ہے چیر ہے ہاں ڈالی ہے آجیب پھلا ہے ہاں دریک ہے کھجور ہے انگور ہے کیا ہے کوئی کیا ہے ادھر ادھر گھومنے لگے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں وا وقافی میرے دل میں یہ بات پڑ گئی یہ کجور یہ دس تو کھجور کا ہے لیکن فست تھا یہ تو مجھے حیا اگئی کہ بڑوں کے سامنے میں کیسے بتاؤں بڑے بڑے سنجیدہ شخصیات بیٹھے ہیں ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں عمر فاروق صاحب بیٹھے ہیں مجھے حیام آئی سم مطالب فرمایا سم مطالو صاب کرام نے کہا کہ حد دسنا یا رسول اللہ آپ بیان کر اللہ کے نبی ماہیا پال فرمایا نقل تو نخلا ہے تو نبی نے بھی فرمایا حد صاب کرام بھی فرماتے ہیں حد دسنا بخار کتنے گیا فرماتے ہیں کہ بات اگر شیخ کہتا ہے طالب علم سے وہ بھی کہہ حد جسنا اگر شاگرد شیخ کو کہ حد نبی حد بھی تو بھی کہہ سکتا ہے ہاتھ دسنا بھی نہیں فرنا حتی سونی پھر نے بھی کہا کہ ہاتھ دسنا ہر سمجھ یہ ہونا یا نہیں کہہ سکتے شاگرد بھی کہہ سکتے ہاتھ دسنا یا شیخ دسنا شیر ٹھیک نا ہاتھ یا شیخ آپ کہہ سکتے ہیں ایسے مزید بات آگے ہو رہی ہے چلو ایسا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ باب طرہ باب طرحل امام المسلہ یہ باب ہے پیش کرنا امام استاد شیخ کا المسلتا کوئی مسئلہ علی اسحابی اپنے ساتھیوں پر لیخ یہ امام یہ استاد یہ شیخ یہ محتم صاحب یک تبرا کی امتحان لے لے ماں من علم وہ حیثیت وہ مقام جو کہ اصحاب کے پاس علم کا ہے یعنی ساتھیوں کی علم کے اختبار کے لیے اگر کوئی امام پوچھ اپنے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے تو یہ جائز اور ہے گناہ نہیں ہے تجھے سمجھ گئے ال امام بخاری رحم اللہ اصل میں ابو دعوت شریف کے ایک حدیث سے جواب دے رہے ہیں آپ نے ابو دعوت شریف میں یہ بات پڑی ہے حدیث پڑی ہوگی کیا انشاءاللہ انقریب آپ کے نظر ہو جائے گی کیا عن معاویت رضی اللہ تعالی عنہ قال نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاغلوطات پری ہے انہوں ہاں بھارتی آپ بھی پڑی ہیں کسی نے تو کہہ دیا تھا کہ پڑی ہے نبی علیہ السلام سلام نے فرمایا معاویہ رضی اللہ عنہ فرمات نبی علیہ السلام نے مانا فرمایا ہے ایسے سوالات کے بارے میں کہ مزدور جو ہے نا مزدور کو غلطی میں ڈالا جائے دھوکہ کیوں گا زورش تھی. یہی ہے انلوگلوتا نے یعنی ساحل کو اشتفا نکالا کی وہ نہیں سمجھتا کہ میں ابھی کیا کہوں کیا جواب دوں کیا نہ دوں ابھی سمجھ گیا میں انلوگلوتا گلو اگلو ایسی اگلوتا جو کہ ساحل کو غلطی میں اور اشتفا نکالے ایسے سوالات سے نبی علیہ السلام نے منافر مزدور کو جس سے سوال کیا جائے اس کو غلطی میں ڈالا جائے اشتباہ میں ڈالا جائے ایسے سوالات سے نبی پاک نے مانا فرمایا ہے ٹھیک ہے داسر سوالات چالیب پر اشتفا کی آواز چولیشی ٹھیک ہے نا تو اس کے سوالات سے آپ نے منع کر ہے اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی سوال جائز نہیں ہے تو اب امام بخاری رحم اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سوال کا طریقہ ہے سوال کے اقسام ہے ایک ہے اہلوتا وہ منع ہے پھر جب تم تفسیر مجھ سے پڑھو گے تو میں آپ کے اس کے دس اجزاء بیان کروں گا تو آپ پڑھتے نہیں تو میں بیان نہیں کرتا لیکن چونکہ میں فقیر ہوں نہیں تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ محاسم الس نے یاد جناب اللہ تسلمان اشیا ان تبد القم حکم کے نیچے دستریقے لکھے ہیں اگر وہ آپ کے پاس نہ ہو اس لیے کہ آپ کا شوق تو موبائل کی طرف ہے آپ موبائل سے پیسے خرچ کرتے ہیں کتابوں کے تفصیلوں پہ نہیں خرچ کرتے تو سب پر چپ تفاصر جو سستی سی تفسیر ہے یہ اس میں بھی ہے لیکن محاصل و تعویل سے اس میں نقل کیا ہے تو دس ایسے قسم کے سوالات ہیں جس کا سوال منع ہے ان میں سے نہ اگلوتا ہی ہے اغلوتا کہ مسئول کو اشتباہ میں ڈالا جائے تو اس سے منع ہے آپ ایمان بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو سوال کے اقسام ہے ایک ہے اختبار اور ایک ہے وقوق اگلوتا اگلوتا اقتبا میں ڈالنے کے لیے سوال جائز نہیں ہے اقتبار یا علم کے اعتبار سے سوال کرنا یہ جائز ہے جیسی علماء حضرات اساتذہ حضرات اپنے طلباء سے امتحان لیتے ہیں سمائی دیتے ہیں ششمائی لیتے ہیں نعما دومان...